بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ ذلیل ترین قوموں میں سے ہیں آیت پانچ کی تفسیر میں لذیندون اللہ ورسوله کی تفصیل گزر چکی ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کے رسول دشمنوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں و رسوہ کرے گا اور یہاں بھی ایسے لوگوں کا تقریباً ویسا ہی انجام بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل ترین لوگ ہیں انہیں کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی اور بہرحال غالب اللہ اور اس کے رسول ہی رہیں گے اور ذلیل و رسوا شیطان کے پیروکار ہوں گے اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ قوی اور زبردست ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا